اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم اب ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے